جی عام طور پر آرا مشہور کے سفر کا مہینہ مردوں پہ بھاری ہوتا ہے اس حوالے سے مردوں پر اچھا اور وہ چنوں پہ بھی نیاز ہوتی ہے اور مچھلیوں کو بھی آٹا کھلایا جاتا ہے جی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے جی بتاتا ہوں لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی اچھا, اچھا اس میں ہماری یہاں عورتوں میں عجیب و غریب باتیں یہ مشہور ہے کہ وہ گہوں اور چنے ابال کر کے اور چھت پہ ڈالتے وہ سمجھتے ہیں بلائیں اتنی بے ہیں کہ چھولے کھا کے بھاگ جائیں چنے کھا کے بھاگ جائیں گے آپ کو نہیں پکڑیں گے سفر حدیث سے سفر کوئی چیز نہیں شاہ ابد الک دیلوی رحمت اللہ علیہ کتاب عربی میں ماسبا تمینا سننا اس میں پورا باب باندھا سفر کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں منوسیت ہے وغیرہ اس کا رد بلی کیا اور بتایا کہ اس کی کوئی شریع حیثیت جو ہے وہ نہیں مثلا لوگ کہتے ہیں کہ اس کا آخری بدھ جو ہے وہ لوگ باضابطہ مناتے سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں یہ پتہ نہیں کس طریقے سے مشہور ہو گیا کہ اس آخری سفر میں حضور بیمار تھے صحت یاب ہو گئے اور صحت یاب ہونے کے بعد کہیں گھومنے سیر و تفریح کے لیے گئے حالانکہ اگر آپ بخاری شريف حضور علیہ السلام کے وفاف شریف کا باب ملاحظہ فرمایا اور تمام سیاستہ کتابوں میں کہ آخری بدھ کو تو حضور علیہ السلامۃ و السلام کے طبیعت زیادہ علیل کیونکہ آپ کا وصال شریف میں اختلاف ہے کسی نے نو کہا کسی نے گیارہ کہا بر ربی الاول کے پہلے دس روز میں کسی وقت حضور کا وصال ہوا تو یہ علالت جو ہے وہ تو سفر ہی سے چل رہی تھی یہ تو بالکل غلط مشہور ہے کہ آخری بدھ کو حضور سے احتیاب ہو گئے لہٰذا یہ آخری بدھ میں کوئی بلائیں نازل ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی کوئی شرع حیثیت نہیں اور حضور کا ارشاد ہے سفر کوئی چیز نہیں اور اس پر پورا جو رد بلی کیا ہے اور اس کے سارے وجوہات بیان کی ہیں شاہ عبد الق محدود کے مسبت منت سننا جو ہے وہ اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا